ya yeah. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، العلوم والسلام علیہ سعید الانبیاء اب المرسلیم نازیم محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تصیم احمد صابری آپ کے پسندیدہ پروگرام سہری ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کی پروگرام میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یکم رمضان مبارک سے اور انشاءاللہ اللہ دیکھ سکیں گے انتہائی رمضان مبارک تک کم و بیش دو بجے سے عام طور پر یہ پروگرام شروع کیا جاتا تھا اور انتہائے شہر تک آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں آج انتیسویں شب پر کیو ٹی وی نے ایک خصوصی میفر نعت بسلسلہ شب قدر پیش کی جس کو آپ نے لائیو دیکھا اور پوری دنیا میں دیکھا گیا اس حوالے سے بھی انشاءاللہ اللہ بات کریں گے اور آج ہم کوشش کریں گے کہ عید کے دن کی کیا معمولات ہونے چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں اور عید کی نماز کے حوالے سے کیا سنتیں ہیں کیا فرائض ہیں واجبات ہیں اس حوالے سے بھی ہم کوشش کریں گے گفتگو کریں گے نماز کے لیے جب جائیں تو کس طرح سے جانا چاہیے اور کیا کیا معمولات انسان کی زندگی میں ہونے چاہیے چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں جو سرکار کی سنتوں میں شامل ہوتی ہیں اور انسان کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بہاتی ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اس پر بات کریں گے بالخصوص وہ لوگ جن کے ہاں آج چاند رات ہے اور کل جو ہے وہ عید ہوگی اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے دبئی اور, اور بہت سے ممالک میں جہاں پر بہت سے شہروں میں بہت سے خطوں میں جہاں آج چاند رات ہے اور عید منائی جا رہی ہے صبح وہاں ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے کیو ٹی وی کی جانب سے تمام لوگوں کو جہاں پر آج عید منائی جا رہی ہے ان سب کو عید مبارک اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج اس ٹاپک پر گفتگو کریں اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ آج رمضان المبارک کا آخری سحری ٹائم کا پروگرام ہو اور اگر چاند کل نہیں ہوتا ہے پاکستان میں تو کل بھی صحیح ٹائم انشاءاللہ اللہ پیش کیا جائے گا ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہے شخصیات آپ کی جانی پہچانی بہت ہی محبوب ہر دل عزیز اور مرغوب شخصیت الحمد جن کو اللہ رب العزت نے بہت عزتوں سے نوازا آپ انہیں بہت پسند کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں بہت محبت کا اظہار کیا کرتے ہیں محبت کی کیفیات رکھا کرتے ہیں الحمد میں ان, سے ان کے لیے کہا کرتا ہوں اور بلا مبالغہ کہا کرتا ہوں بلا مبالغہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیا کہ آپ کے الفاظ جو ہے وہ قلوب میں اترتے چلے جاتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب اور انشاءاللہ الحاج اللہ محمد اویس رضا قادری صاحب کا تو آپ تعارف سن ہی چکے ہیں ایک عالم اسلام کا وہ سناخہ جن سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے موجود ہیں انشاءاللہ گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے دن خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ جس طرح میں بتا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ حضرت اللہ مفتی محمد اکمل تشریف فرما ہے اور عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثناخواں آپ کے ہر دل عزیز ہم سب کے ہر دل عزیز ثناخواں الحاج محمد اویس رضا خادری ساتھ تشریف فرما ہے ایک کالر شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی کون اور کہاں سے بات کامران لاہور سے جی جی کامران صاحب کیا کہیے گا دو سوالات ہیں جی ایک تو یہ مختلف کمپنیز کے جو شیئرز ہوتے ہیں مختلف کمپنیز کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک شیئر کی جو قیمت ہے وہ دس روپے ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ جو شیئر کی قیمت مارکیٹ کے حساب سے وہ سو دو سو اڑائی سو تک چلی جاتی ہے باز بتا وہ کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے اس پر جو کی ادائیگی ہے وہ کس اعتبار سے ہوگی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ پار ویلیو پہ ہوگا یا مارکیٹ ویلیو پہ ہوگا تقریباً ایسے ٹھیک ہے اور دوسری گزارش یہ ہے جی کہ کل یا پرسوں کے پروگرام میں جی مفتی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ سادگی کے حوالے سے کہ وہ حرام چیزوں سے بچنے کا نام سادگی ہے لیکن حرام کا جو متضاد ہے وہ تو حلال ہوتا ہے نا جی سادگی جو ہے وہ غالباً تسلق اور بناوٹ اور تسلوں کا متضاد ہے زینت اور آرائش کا جو ہے وہ سوال یہ حوالے سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ بالخصوص اگر جس کی گنجائش تو ہے اسلام میں یقیناً یہ وہینت کی بھی ہے مگر اس میں یہ چیز قابل غور ہے کہ جو لوگ آپ میڈیا پر آتے ہیں تو پوری دنیا کے لیے آپ قابل تقلید ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں آج ہمارے بچے بچے یہاں وہ یہی ان کی رواج پہننا چاہتے ہیں غرق اور ورق اور جو نہیں پہنچھ سکتے یقیناً ان کے لیے یہ تکلیف کے بات اس کے والدین کے لیے بھی ہوتی ہے تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سے یہ ایک آدمی مثال مل جائے گی کہ آپ نے دامن سے اور کی گوٹ لگائی لیکن زیادہ تر زندگی آپ کی جو ہے وہ سادہ لباس میں گزری ہے تو ہم وہی نمونہ کیوں نہیں کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں اچھا اس چیز کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں یہ تو آپ کا خیال ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں آ, اسے کیسے دیکھتے ہیں یہ تو مفتی صاحب بتائیں گے کل اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی ہے ناظرین ہم اس شہری ٹائم میں گفتگو کرتے رہے ہیں مختلف موضوعات پر ہم نے توحید کے حوالے سے بھی گفتگو کی محبت رسول صلی اللہ علیہ و وسلم اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے گفتگو کی ہم عقائد کے حوالے سے بات کرتے رہے ہم مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے سرکار کے خسائل, خسائل بھی بیان ہوئے آپ علیہ لے سلام کا ذکر بھی ہوتا رہا وسیلے کا تصور کیا ہے ہم اس پر بھی بات کرتے رہے ہم شرک کیا ہوتا ہے بدت کیا ہوتی ہے ہم اس پر بھی بات کرتے رہے تو یہ تمام وہ موضوعات جو ایک علمی بحث کا تقاضا کرتے ہیں ایک علمی گفتگو کا تقاضا کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں کوشش ہم نے کی کہ پچھلے جو آپ پروگرامز دیکھتے رہے ہیں اس سے قدرے مختلف ہو اگر موضوعات ایک ہی ہیں جیسے ہم بہت زیادہ کوشش کرتے رہے تین سال ہم شہدائے بدر کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے شہدائے بدر کو خراج عقیرت محبتوں کا خراج پیش کرتے رہے کوشش کرتے رہے تو ہم یہ بھی کرتے رہے اور اس سال ہم نے وہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیا تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ آپ نے اس سال شوہدائے بدر تو خراج تحسین پیش نہیں کیا ڈسکس نہیں کیا ہے تو ہم پچھلے سالوں میں یہ ڈسکس کرتے آئے ہیں تین سال ڈسکس کرتے رہے تو اب جو اس کے علاوہ جو بہت سے موضوعات تھے ہم نے کوشش کی کہ اس کو لیا جائے پھر اس کے علاوہ افطار ٹائم میں ہم بہت سے موضوعات کو جس طرح شہزائے بدر کا ذکر ہم نے اس دفعہ افطار ٹائم میں آپ کے لیے پیش کیا تو ہم کوشش یہ کرتے رہے کہ کنفیوژنس کلیئر ہوتی رہیں قرآن و سنت کی روشنی میں مزید آ کر گفتگو کریں گے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام بھائی الحمد للہ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں سُنہرا بات کر رہی ہوں سیال سے جی بہن کیا کہیے گا؟ کیسے ہیں آپ کی اللہ کا کرم ہے آپ کی آپ کی محفل ماشاء اللہ نے آپ کو بہت بہت اچھا ہے آپ کو عطا کرنا اتنی پیاری آپ نے محفل کی ہے بہت مزہ آیا ہمیں تمام رات میں نے نعتیں سنی اور آپ کو ماشاء اللہ اتنی اچھی آپ نے کمپیرنگ کی اور آپ نے کلام پڑھا بہت زبردستوں نکل رہے تھے تسلیم بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو میں مفتی صاحب سے بات کر سکتی ہوں سوال کیجئے بالکل فرمائیے جی مفتی صاحب سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی, جی, جی فرمائیے السّلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا بڑا کرم ماشاءاللہ سے آپ کی ماشاء سے باتیں بہت پیاری ہوتی ہیں قرآن سند کی روشنی میں اور ہم عمل بھی بہت جلدی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مزید میرا مفتی فرمائے یہ سوال ہے کہ ہم کیا اکثر سے لے اگر فرض کر ہمیں ظہر کی نماز پڑھ رہی ہے تو زہر سے لے کر اثر تک کیا ہمارا وضو رہ سکتا ہے کیا ہم ایک ہی وضو میں تین نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر تھا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شاندید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صحیح ٹائم تسیم ساوری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب سوالات کافی کٹھے ہو گئے میں نے شعیت عانضیم بسم اللہ وحمن الرحیم شیئرز کے بارے میں تو سوال تھا کہ اس کی جو قیمت خرید ہے اس پر زکات دیں گے یا جو ابھی اس کی مارکیٹ میں ویلیو اس کے مطابق ہوگی تو پہلی بات تو یہ کہ شیئرز جو ہے یہ ناجائز کاروبار ہے شیئرز کا اکثر اس میں چونکہ شریعت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے لہذا جتنے کا آپ نے شیئر خریدا ہے وہ آپ کی اپنی قیمت ہے کیونکہ جو زائد آپ کو مل رہی ہے وہ اس پہ پروفٹ ہے اور اس پہ پروفٹ لینا ہی بنا ہے تو اس کے جو آپ نے قیمتیں خرید تھی اس کے مطابق آپ کو زکات نکالنی ہوگی دوسرا بھائی نے فرمایا کہ کل ہم نے کہا تھا کہ حرام سے بچنے کا نام سادگی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم نے نہیں کہا کیونکہ ان کا یہ تو کہنا بالکل صحیح ہے کہ حرام کے مقابلے میں تو حلال ہوتا ہے تو ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ حرام سے بچنے کا نام سادگی ہے بلکہ ہم نے کہا کہ ناجائز زینت کا ترک سادگی ہے اور زینت کے مقابلے میں سادگی ہی ہوتی ہے دوسروں نے کہا کہ ایک آدھ دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسے گوڈ پر لباس پہنا ہوگا اس کے علاوہ سادہ لباس پہنا ہے میں ان سے دلیل معلوم کر لیتا ہوں کہاں آپ نے پڑھا یہ آپ بتا دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت قریب تھی کہ جو جس بھی قسم کا تحفہ آپ کو دیتا اگر اس میں کوئی ممنوع چیز نہ ہوتی تو آپ اس کو زیب تن فرما لیتے تھے اس کی دلجوئی کے لیے اور نبی کریم سے اکثر رنگین لباس بے قیمت لباس ریشم سے کڑے ہوئے لباس پہننا بھی ثابت ہے لہٰذا اس میں شرح کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حرج نہیں ہے हुँ. یعنی آپ کی طرف منصوب کرنے کے اعتبار سے دوسرا یہ کہ ہمارے لیے نبی کریم کا ایک دفعہ کا عمل بھی بہت بڑی دلیل ہے یہ کس نے کہہ دیا کہ کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کریں گے تو وہ قابل تقلید ہوگا ایک آدھ دفعہ کیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا سرکار نے بہت دفعہ پہنا ہے دوسرے نے کہا کہ یہ میڈیا پر پھر بچے دیکھ کے ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو احساس سے کمتری ہوتا ہے تو یہ میڈیا کا ساتھ ہی موقف نہیں ہے تو خاندان میں بھی ہوتا ہے آپ باہر نکلیں گے تو اہل محلہ میں بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے بالکل زینت کو ترقی کر دیا کو تو دیتے ہیں باہر کو ہر قسم کا کپڑا پھر کر دینا چاہیے دوسرے کے احساس کمتری کا احساس کرتے ہوئے تو یہ مناسب نہیں ہے ہاں اگر کوئی اس لیے کپڑے پہنتا ہے کہ دوسرا احساس سے کم کرنے کا شکار ہو قبض و ارادہ یہی ہو تو پھر یہ قابل غریب ہو سکتا ہے جبکہ ہمارا حسن ضروری ہے مفتی صاحب جس طرح پیش امام کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ سب سے اچھا لباس پیش امام کا ہونا چاہیے اس حوالے سے چاہتا ہوں नहीं. بات کی جائے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں میں قاری احسان جبل سے بول رہا ہوں جبل انڈیا سے جی خاری صاحب کیسے ہیں آپ ہاں اللہ کا شکر ہے آپ کی دعائیں سبھی لوگوں کی دعائیں ہیں جی اور, اور ابھی رات میں پھر دیکھی سمان اللہ ناخوانی اور ابھی الوداع پلا گیا دعا کی گئی حضرت خادری صاحب نے <means> بہت ہی اچھی حالات میں دعا کیا اور بہت ہی اللہ تبادلہ قبول فرمائن کی دعا کو آمین اور ستائیسویں شب میں بھی حضرت اللہ تارک خادری صاحب نے میں تفریح فرمائیے اور آپ حضرات کے بہت بہت شکریہ جو آپ نے بلایا ان کو اور ایک سوال بھی کرنا تھا ہمیں اور ایک افتجاس کا کرنا تھا لائن بعد میں کٹیے گا اچھا ایک سوال پاس میں اکثن عبادل علما بے شک اللہ سے وہی بندے کرتے ہیں جو عالم ہیں تو وہ عالم کیا کس عالم کو کہا گیا تھا یہ سنعد یافتہ سات آٹھ سال کا کورس کرتے ہیں دور حدیث والے انہیں کو کہا گیا یا علماء ربانی یا علماء حق یا جو یا جو ضروری علم والے ہیں کیا ان کو کہا گیا جو ضروریات علم حاصل ہو ان کو وہ بھی ڈرتے ہیں اللہ سے اچھا دوسرا استغاثہ یہ ہے کہ میں پوری کی ٹی وی سے بھی گزارش کروں گا کہ سبھی لوگ میں ایک مدرسہ چلاتا ہوں حفظ القرط کا اس کے لیے بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا فرمائے کیو ٹی وی کے حضرات بھی دعا فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمان بھی ہم کے لیے دعا فرمائیں اور ان شاء دعا کریں گے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر سوقفہ لیں گے وقفے کے بعد نامدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کے ساتھ ایک شامل کرتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں وسیم صاحب میں سید محمد جیلانی اشرف کے چوچا شریف جی کیسے ہیں جی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی جی الحمد للہ شکر احسان ہے اور بڑا اچھا پروگرام آج آپ نے پیش کیا بڑی نواز اور بڑے اچھے انداز میں شعراء کرام نے بھی مرتا عن رسول نے بھی اویس صاحب نے بھی بہت ہی اچھی ویا نات اور الوداعی جو دعا کی اس کا بھی جواب نہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے مجھے ایک اسپیشلی پیش کرنی تھی ایک تو یہ کہ پورے رمضان المبارک میں میں سمجھتا ہوں کہ موت کے تعلق سے شاید کوئی بحث نہیں کر سکے مفتی احمد صاحب سلم اللہ تعالیٰ یہ ایک ٹاپک بہت ضروری تھا اچھا نے فرمایا کہ ستر مرتبہ دن میں موت کو یاد کرنا چاہیے اگر کل موقع نہیں ہے تو اللہ اللہ تعالیٰ پھر اس دعا کو قبول فرما ہے جو ویت رضا کام نے کیا ہے پھر آئندہ رمضان المبارک میں اس چیز دوسری بات یہ بہت ضروری تھی جو میں نے محسوس کیا کہ جو نفس عمارہ اور مجمع اور مطمئنہ کے تعلق سے جو بحث ہوئی ہے اس میں کسی ایک ایسے صوفی کو جو شریعت کا بھی عالم ہو اور ماہر ہو اور طریقت کا بھی اسے ضرور اس بحث پر اس کو ضرور شامل کیا جائے ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ بہت ہی خالص اور بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک تھا اس میں ضرورت ہے کہ یہ مجھے اسپیشلی اور دوسری خلیل صاحب سے ایک بات اور کہنی تھی کہ جہاں یہ اسپیشل کیپشن دیتے ہیں انگلش میں اردو میں اگر دے دیتے تو بہت اچھا تھا لاکھوں کے تعداد میں لوگوں کو بڑی آسانی ہوتی ضرور حضرت یہ جو ہے آپ نے جو فرمایا ہے یہ مطلب یوں سمجھیے کہ میں اسے تجویز نہیں کہہ رہا یہ کہ آپ کے احکامات ہیں ان شاء اللہ آپ سید زیادہ ہیں تو انشاءاللہ سلامت رکھیں میں حضور محدود سے آج مہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پوتا ہوں. جی ہاں جی جی سے جو ایک لگاؤ اور دلچسپی ہے میں بالکل پہچان میں بالکل پہچان گیا تھا آپ کا جو آپ نے نام جب بتایا تو میں پہچان گیا تھا اور اللہ رب العزت آپ کو زندگی صحت کے ساتھ عطا فرمائے ہم سب کا آپ سلام بھی حضور کے بارگاہ میں ارض کیجیے گا بہت اچھی بات ہے مقدسہ میں مقدوں میں سلمانی کے بارگاہ میں سلیہ دعا کی جا رہی ہے اور کی جائے گی بڑی روازش تو ان شاء آپ کے حکم پر یہ سب چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ ان ضرور ہوں ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السّلام علیکم رسم اللہ وعلیکم السلام مفتی صاحب کوئی کو بھی السّلام علیکم وعلیکم السلام آج بہت پیاری محفل بہت ہی اچھی محفل پیش کی گئی ہے بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں میں بہت شکریہ مجھے مفتی صاحب سے آج ایک فرمائش کرنی ہے مفتی صاحب ویسے تو ہم بہت سوالات کرتے رہتے ہیں ہمارے سوالات کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے نا اور آپ اچھے سہل طریقے کا جواب دیتے سوال آدھا علم ہوتا ہے سوانا ہے تو ہم لوگوں کے سوال کبھی کبھی بے چکے بھی ہو جاتے ہیں جی فرمائش مفتی صاحب سے فرمائش کرنی ہے کہ کبھی پچھلے تین چار سال پہلے انہوں نے ایک ناک پڑھی تھی کہ پہلی ٹائم میں نا آہا. تو اگر یہ سنا دیں آج تھوڑے سے اس کے تو ہم جیسے کالروں کی وہ ای ڈی ہو جائے گی چلے میں ضرور سن رہا ہوں ایک منٹ پچھلے بھائی پلیز بھی ایک فرمائش کرنی ہے اور فرمائش ایسی ہے हुँ. کہ جس کو وہ ناک کو سن کے میرے شوہر کا دل جو وہ پلس الٹا کھا گیا کبھی وہ کچھ اور ہوتے تھے اور کبھی کچھ اب کچھ اور ہو گئے ماشاء اللہ اگر وہ اس کے بھی چند اشار سنانے میں میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی میں ہمیشہ ان سے یہی فرمائش کون سی نات کون سی سوچتا ہوں وہ گھڑی کیا جب گھڑی جب چاہے حدیث پہ ہم سب کی حالت ان انشاءاللہ ضرور آپ کو سنواتے ہیں ایک مختصر توقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے نازیم خوش آمدید پروگرام دیکھ رہے ہیں سیری ٹائم وسیم ساوری کے ساتھ ایک ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم जी جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہندوستان سے بول رہے انڈیا سے جی کیسے आप آپ ٹھیک ہیں اللہ کرم فرمائیے کیا کہیے گا ہم مفتی سے ایک کرنا چاہتے ہیں جی جی ضرور کیجیے ضرور کیجیے بسم اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمائیے جی اللہ کا بڑا کرم اور آپ کا فون لگاتے ہیں کسی ٹائم لگتا نہیں چلے آج تو لگیے ارشاد فرمائیے نہیں آپ کا اب بیسل فون جو ہے وہ لگاتے ہیں وہ نہیں دیکھتا سیل فون کی بات کر رہے ہیں لائنوں میں بہت اصل میں گڑبڑ ہوتی ہے ارشاد فرمائیے ہاں ہم انڈیا سے بول رہے ہیں یہ بتائیے آپ جی ہاں آپ لوگوں کے لیے بہت بہت دعائیں بہت شکریہ حضرت کہیے کیا کہیے گا بس یہ ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس ٹائم کے آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے آپ کے فون پہ اچھا چلے ٹھیک ہے آپ کو انشاءاللہ شاء تو ان مہینے میں بارہ دفعہ تو ضرور ملاقات ہو جائے گی حکام شریعت میرب تو بڑھ بھی گئے بہت شکریہ کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے جی جی ہم اس کے ساتھ سوال کے جواب دے رہے تھے اور یہ بھائی بھی کوئی ناراض نہ ہو کہ ہمارا کوئی رد کرنا یہ ناراضگی ہمارا بالکل ہم ناراض نہیں ہوتے اس بات میں ٹھیک ہر ایک کا اپنا قلبی جذبہ ہے جو وہ ظاہر کر دیتا ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پرانی عظیم میں شاخ فرمایا وہ اما بن احمد کا اور اپنے رب کی نعمت کو خوب چرچا کر اس کی تفویر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھا ان کے پاس ملنے کے لیے آئے تھے تو وہ الحال سے نظر آئے تو فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے آج کی پاس تو ہر طرح کا مال ہے مویشی بھی ہیں اور زراعت بھی ہے پیسہ بھی ہے شاق فرمایا تو پھر اللہ تعالی کی نعمت کا اثر تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے تو گویا کہ جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس کا اثر کا ظہور خود نبی کریم نے پسند فرمایا جب پیش, پیش امام کے لیے جیسے میں پوچھ رہا تھا کہ پیش امام کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کی خسائش میں سونا چاہیے جب علماء الزام کے لیے پہلے زمانے میں یہی فرمایا تھا اور جب وہ من احن من احن ان کا لباس سب سے اعلیٰ ہو جی ہاں منفرد لباس کی اجازت دی گئی تھی کیونکہ لوگ لباس کے تفاکر میں مبتلا ہوئے تھے جس کی وجہ سے دینداروں کو حقالت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ابھی کو فرمان ہے جس میں یہ آتا ہو میں نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کا ظہور دیکھ کر خوش ہوتا ہے ایسا کوئی اللہ الجمیل شب الجمال نبی کریم نے شاید فرمایا اللہ جمیل ہے خوبصورتی کو جمال کو محبوب رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرم صحیح ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹائم کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحبی صاحب میں سید محمد امین بول ہوں اضہب کیسے آپ ٹھیک ہیں جی میں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں آج تو جس طرح مل بزرگوں مل کی کالز آئی ہیں مطلب یوں سمجھیے ہماری تو آج عید ہو گئی آپ ہمیں بزرگ سمجھتی ہوں بہت, بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو خوش رکھے اور صحت کے ساتھ عمر دراز تھا فرمائے میں پوری مہینے تقریباً آپ لوگوں سے ملاقات رہی ہے اور اگر ایک لمحہ اگر, اگر آپ مجھے دیں تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ خوشبو ہوا بہار کی ہے مطلب جو لوگ نہیں جانتے م. میں ان کو تعارف کرا دوں حضرت ڈاکٹر سید امین میاں برکاتی صاحب دامت برقاتم ملالیہ ایک بہت بڑی شخصیت بہت بڑی ہستی کہ جو ماراجہ شریف کے زیب سجادہ بھی ہیں اور علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی حضور میں یاد کر رہا تھا کہ شاید آج آخری یہ پروگرام ہو اور کہ چاند جلدی جاتا ہے <laughs> دکھایا <laughs> <laughs> <laughs> صاحب <laughs> <laughs> میں رضا قادری صاحب اور صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے رمضان شریف کے مسائل کو تمام معاملات کو اتنا آسان بنا کر پیش کیا کہ عام پڑھا لکھا آدمی بھی اس کو اچھی طرح سمجھا اور اور قادری صاحب کا ایک اٹا تو مجھے اتنی پسند آئی کہ ناچیری پولیٹرس میں جوتا نہیں پہنتے کتنی پیاری اٹا ہے <laughs> سرکار کی غلامی کا حق ادا کرتی <laughs> اور میں ان سے گزارش ہے کہ ذرا وہ ڈانس جو کہ ہماری تو حاضری سرکار کے ہاتھ جب حکم ہوگا تب ہوگی کہ حاجیو <Tit mic> آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو تو دیکھ چکے کاوے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ سے ملاقات ہوگی میری دعوت ہے آپ کو ہمارے ہاں انشاءاللہ شاء سولہ سترہ اٹھارہ نومبر کوشمی ہے ان شاء انشاءاللہ اور شرعت کیسی ہوتی تھی ان شاء گے تو آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ شاء ضرور جی بڑی, بڑی بڑی بات آ جتا ہوں الحمدللہ للہ شریف اور دیکھ چکا ہوں عرس جی. جو تفیم بھائی دنیا کے اندر کافی جگہ دیکھے جی. لیکن مہاراجہ شریف کے اندر جو عرص ہوتا ہے وہ آپ شریعت کے, کے دائرے میں رہے گا الحمدللہ اللہ. الحمدللہ ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون کون کہاں سے جی جی میں شیلا بات کر رہی ہوں جی جی میں شیلا بات کر رہی ہوں دستگی سے فرمائیے جی آپ ٹیلی ویژن پر نہیں میری آواز کو ٹیلی فون کے ریسیور آپ کی آواز سے باہر جی فرمائیے میں ماضی چاہتا ہوں کہ کا میں مختصر تو وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد دوڑتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے تازیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فراہم ہے حضرت الامہ مفتی محمد اکبر صاحب الحاج محمد اویس رضاق قادری صاحب ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں شیلا بات کر رہی ہوں جی ہاں بالکل وقفے سے پہلے آپ کی کال تھی فرمائی کال میں سو گئی تھی جی جی فرمائیے مجھے یہ بات آج ماشاء اللہ آپ لوگ بہت پیارے لگ رہے ہیں بہت اور بھائی بھی ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور آج جو وائی فائی میں دھواں دعا کریے بہت اچھی کریے جی جی فرمائیے جی اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے اللہ ہوں اللہ سُننی ہو وائی فائی سے اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا وہ سب سوالات کا جی ہاں ایک یہ پوچھا تھا کہ کیا ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں تو جی ہاں ایک وضو سے کر سکتے ہیں لیکن افضل اور اولاد صورت یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے جدید وضو کیا جائے اس میں زیادہ افضل صورت ہے صحیح ایک صاحب نے وہ فرمایا کہ علم یقہ عباد العلما جو آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالی سے محض علماء ہی ڈرتے ہیں اس سے مراد کون عالم ہے کیا صنع ہیں یا علمائے ربانی علمائے حق ہیں ایک تو یہ کہ یا کا سیکھا جو درمیان میں لے کر آئے اس میں مجھے اعتراض ہے کیونکہ سند یافتہ علماء حق و عمیر ربانی ہو سکتے ہیں ہم کوئی تضاد نہیں ہے صحیح. لیکن یہ بالکل صحیح بات ہے جو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ صرف سند سے آدمی عالم نہیں ہو جاتا عالم اس میں فائل کا سیغا ہے اور یہ مزدور کا تقاضا کرتا ہے مزدر اس کا علم ہے علم صحیح. ہوگا تو عالم بنے گا ورنہ نہیں ہوگا صحیح. اور عالم سے مراد وہی جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح علوم سے مزین ہو اور اس کی باتمی تربیت بھی ہو چکی ہو حقیقت وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی سادت حاصل کر سکتا ہے صرف ظاہری علوم ہو اور باطنی تربیت نہ ہو تو یہ ذرا مشکل ہے صحیح دیکھیے حضرت میں جو آ, آ, سجیشن تھی بس یہ تو باقی سوالات ہو گئے اچھا مفتی صاحب عید کے حوالے سے جو کچھ ضروری چیزیں ہیں فرائض اور واجبات اور سنن اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یعنی نماز پڑھنے سے پہلے کس طرح سے تیاری ہونی چاہیے نہانا دھونا جی ہاں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند طریقے عید سے متعلقہ منقول ہیں اور ہمارا مذہب ہمیں صفائی کی اور زینت کی اجازت دیتا ہے شرند تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عید کے روز خاص طور پہ غسل فرمایا کرتے تھے ناخن وغیرہ تراشتے تھے مئ مبارک صاف فرماتے تھے عطر لگاتے تھے مسواک فرماتے تھے हم. اور جانے سے پہلے تاق عدد میں کھجور کھاتے تھے یہ عید الفطر کی بات عید الفطر کے لیے عید الفطر میں جو ابھی آ رہی ہے اور عید الاضحی میں آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کیسے چلے جاتے تھے کشتی تناول فرماتے تھے واپسی میں جانور کی کلیجی کھانا آپ سے ثابت ہے عید الفطر کے دن عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ بقرہ میں عید الفطر میں آپ کھجور تناول کر کے جاتے ہیں سات ایک تین یا پانچ فست. اس پر مزید بات کریں گے ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے عظیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صادری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب الحاج محمد اویس رضا خادری صاحب ایک شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کون سا برکاہر سے بات کر رہے ہیں میں سجاد بات کروں مانچسٹر سے جی سجاد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں پہ ٹیکسی کرتا ہوں اور میں ایسے لوگوں کو بھی ہوں جنہوں نے شراب پی ہوئی ہوتی ہے اچھا اور اکثر اوقات زیادہ تر انہی کو اٹھاتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان کو اٹھانا اور ان کو ان کے گھروں اور جہاں پہ چاہتے ہیں وہاں پہ ان کو چھوڑنا چل شرین یہاں سے ٹھیک ہے تو جو میرا سر بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا جی اوکے ہے کیونکہ یہ کسی گنا میں تعاون نہیں کر رہے کسی شخص کا تک جانا یہ جائز کام ہے مبع ہے اور اس میں تعاون کرنا اس میں کوئی شرح حرض اگر کوئی یہ کہے کہ میں شراب کھانے جا رہا ہوں اس میں افضل اور اولا صورت یہ ہے کہ یہ انکار کر دیں یا کوئی ہیلا کر کے نکل جائیں اس میں بھی اگر یہ تعاون کا قبض نہ کریں صرف اپنی جو سروس یہ دے رہے ہیں اس کا پیسے لینے کا ہی ارادہ ہو تو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن جیسے حالت نشہ میں وہ گھر جا رہا ہے اس میں تو کوئی شرم عذر ہے ہی نہیں بالکل جائے اچھا مفتی صاحب اس کے علاوہ عید پر سنا ہے کہ ایک راستے سے جائیں دوسرے سے پلٹ کر آئیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ آپ جس راستے سے عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے تو دوسرے راستے سے آتے تھے اور اس کی شارحین نے کئی حکمتیں بیان کی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی راستوں کو عید کے دن شرف بخشنا چاہتے تھے تاکہ آپ کے قدموں کے بو سے ملیں اور ہمارے لیے سادت یہ ہوگی کہ ہم ایک راستے سے جائیں گے دوسرے راستے سے واپس آئیں گے تو وہ راستے برودے قیامت ہمارے اس نیک عمل سے گواہ ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ چونکہ گواہ اس سے بن جائیں گے راستہ بنے گا زمین بنے گی تو اس لیے راستہ بدل کر آنا پڑے عید پر, پر آ, مستحب آ, ہے اور ویسے بھی کیا جائے اگر جمعہ پڑھنے آم نماز پڑھنے جاتے ہیں آم ہوں, نماز پڑھنے کو کہا نے آپ راستہ سے آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ہماری بروز قیامت نیکی پر گواہ پڑے ٹھیک اچھا اگر کھجور اویلیبل نہ ہو تو اگر اس کو میٹھے سے ایک لے لیا جائے کہ سرکار میٹھا کھا کے جایا کرتے تھے تو یہ بھی سنت ان شاء اس کا استحباب میٹھے کی حیثیت سے تو ہو جائے گا مستحب ہے لیکن سنت کریمہ کی ادائیگی این کی سنت کھجور ہے اور وہ بھی میں اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان میں جو کپڑے پہنے یا نئے کپڑے پہنے اور عید کے دن جو پہنے اس کا حساب نہیں ہوتا اس سے کیا مراد ہے یہ رمضان میں کھانے پینے کے بارے میں تو سراہتن ہے کہ جو شہری اور افطار میں انسان کھاتا پیتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا اسی طرح قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اس پہ قیاس کر کے ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے دن خوش آمدید آپ آم پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری تائن وسیم سابری کے ساتھ الحاج محمد اویس رضا قادری ہمارے تشریف تشیف پرما ہے ناج شامل کرتے ہیں پروگرام میں گلا گلا گلا نکنات امی نے کی فرمائش کیا رہا نے کی میرے نشاد پیش کرتا ہوں ہاجی او شہن شاد دیکھو ہاجیو شہن شاد دیکھو کا تو کہاں اور بارش کہاں چھیتا کہاں اور موسلادھار بارش کہاں آ رہا کہتے ہیں کہ زیر ملے خوب کرم کے چھیتے اور اب رحمت کا یہاں زور برت دیکھو اب رحمت کا یہاں زورے برتنا دیکھو دھو چل مت دل گوسائے سنگے اسمت مت دھو چ کبھی رسبا دے بل کا دیکھو جوتے پہ ماں باپ سیدھا یا کر بل کا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو رکھتے بسمی کی بہارے تو مینا میں اڑپ سے بس لے کی بارے تو مینا میں دیکھی دلکھو نا باپیشان کا بھی تڑپنا دیکھو شام دی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم ساغری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السّلام علیکم وعلیکم السلام جی میں شبینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے جی فرمائیے جی سب سے پہلے میں تسلیم بھائی آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو اور سیو ٹی وی کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی جی جی کہ ماشاء اللہ سے آپ لوگوں نے اتنا پیارا پروگرام پورے ہمیں رمضان میں دیا ہم لوگ بہت ہم سارے گھر والوں کو بہت پسند آیا ہم لوگوں نے بہت شوق سے آپ کے پروگرام کو دیکھا اور سراہا بہت بھی کیجئے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے مفتی کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنے اچھے سوالات سے نوازا سارے جوابات دیے جی فرمائیے جی اور سب سے پہلے میں اویس بھائی سے بات کرنا چاہوں گی آپ آب کی ابھی اس وقت بات نہیں ہو سکے گی کوئی فرمائش ہے تو بتا دیجیے جی بس میری سلام کہہ دیے گا اویس بھائی کو ٹھیک ہے اور مفتی جتنے بھی ہیں مفتی صاحب ان سب کو بھی میرا سلام دیجیے گا اور اس کے علاوہ میں اویس بھائی سے یہ فرمائش کرنا چاہوں گی کہ آپ الودہ ماہ رمضان کو کچھ اشار پلیز پیش کر دیجیے بہت پیاری ناپ کی اور آپ کی دعا بھی پیاری تھی ہم لوگ خوب رو رو کے ہم لوگوں نے ساتھ دعا کی اور لاسٹ آپ لوگوں کے تمام ٹی وی کی ٹیم کو ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ منفی صاحب سے بات کر رہے تھے آج عید ہمیں کس طرح سے منانی چاہیے کہ یہ موقع ہے کہ ہم عید کے حوالے سے کچھ سنتیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بتا سکیں اس لیے کہ کل بہت ساری شہروں میں کل عید کی نماز پڑھی جائے گی اور پاکستان میں جو ہے وہ کل جو ہے پڑھی جائے گی اور آج بہت سے شہروں میں آج ملکوں میں انشاءاللہ شاء عید کی نماز پڑھی جائے گی انشاءاللہ شاء کیوں ٹی وی بھی آپ کے لیے فجر کی نماز عید کے دن اور فجر کی نماز لائیو پیش کر رہا ہے اور عید کی نماز بھی براہ راست آپ کے لیے پیش کی جائے گی عیدگاہ عیدگاہ مسجد مین ایم جنا روڈ جو جامع کلاس کے بالکل ساتھ ہے عالم شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے بالکل قریب جو مسجد ہے وہاں سے انشاءاللہ اللہ لائب عید الفطر کی نماز اور اس سے پہلے فجر کی نماز پیش کی جائے گی جس کی امامت حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ان فرمائیں گے ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری تسلیم صابری کے ساتھ سے کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کال کریں السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں آپ آپہ بات کر رہی ہوں جی فرمائیے فرمائیے اویش بھائی کو بہت بہت مبارک باد خیر مبارک عمر کی بہت شکریہ بہت شکریہ تھی اور کہیے کیا کہیں گی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں کیوں ٹی وی کو بہت بہت مبارک اچھا اچھا آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے ہم لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا پروگرام شکریہ بہت شکریہ آپ کا ٹیلی ویژن آن ہے لائن ڈراپ کرنی پڑے گی کال اور شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم ہلو السلام علیکم ترسیم بھائی وعلیکم السلام جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں عینی بات کر رہی ہوں شادمان ٹاؤن کراچی سے جی فرمائیے جی مجھے پہلے تو مفتی صاحب سے بہت شکر ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ میں نے پورے رمضان جو ہے نا ہم لوگوں کی اس طرح سے سوالات کے جواب بات دے دے کر انہوں نے ہم لوگ کو بہت سے مسائل سے کے حل بتائے اور مجھے اویس بھائی سے ایک فرمائش بنی تھی نعت کی ان کی نات ہے نا کہ ادھر جاؤں نہ ادھر جاؤں گئے روزے پہ جی مجھے ملاقی کو چشا سنا دیں اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ کا میزبانی کا انداز بھی بہت اچھا ہے بہت شکریہ بڑے میں سات شاید آخری پروگرام ہوگا میری طرف سے سب کو عید مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ آج ممکنہ طور پر جس طرح بہن نے بھی کہا کہ آج ممکنہ طور پر آخری پروگرام ہوگا باہر تو وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا اور اگر امکانات تو ہیں کہ چاند ہو جائے گا لیکن اس کی رویت جو ہے وہ شرط ہے دیکھنا یہ ہے کہ چاند نظر آتا ہے یا نہیں آتا اور چاند نظر آ جاتا ہے تو کل پاکستان میں بھی عید منائی جائے گی انشاءاللہ یہ پروگرام جس طرح آپ کہتے تھے کہ اس پروگرام کو جاری رکھا جائے اور تین سال ہم نے اس کے بعد یہ چوتھا سال بھی تو چار سال میں یہ کم و بیش اگر تیس دن بھی لگائے جائیں تو ایک سو بیس پروگرام اگر آپ کوئی انتیس کا چاند پیچھے ہوا ہے تو اس میں سے ایک دو نکال سکتے ہیں تو اس کے بعد بھی ایک سو سترہ اٹھارہ پروگرام جو ہیں وہ تقریباً اس پروگرام کے پیش کیے گئے الحمدللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی جی جی فرمائیے وہ انہوں نے مفتی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ علی جس کا مولا ہے میں اس کا مولا ہوں تو اس بات سے میری کزن رائی ہوئی تھی وہ الحدیث ہے تو میری ان سے اتنی بحث ہوئی میں اس دن سے کال ملا رہی ہوں لیکن نمبر نہیں مل رہا جی جی. اور میں اتنی پریشان ہوں کہ وہ حدیث کون سی ہے جی. وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ مفتی صاحب سے پوچھے وہ کون سی حدیث ہے اچھا. جس میں یہ کہا گیا ہے اس کی وجہ سے مجھے اتنی ٹینشن ہوئی کہ ایسا کیوں ہے اچھا اگر یہ پوچھئے گا کہ ان کو حدیث اگر بتا دیں تب وہ مان جائیں گی ہاں جی وہ اس وجہ سے اتنی ہماری بحث ہوئی ہے نا ابھی تک وہ اس بات سے بحث کرتے ہیں اچھا میں اتنی پریشان ہوں آپ سوچ نہیں سکتے یہ فرقہ جو ہے نا فرقہ برادری ہلو ہلو اس سے میں بڑی پریشان ہوں آپ کا ترجمہ پڑنا چاہتی ہوں ہر مسلمان کو پریشان ہونا چاہیے ہر جو میں ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی لیکن اب مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے بہت زیادہ آپ بھی لیک کریں کہ میں سکتی ہوں اگر آپ لائن پر رہ سکیں تو ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکبر صاحب الحاج محمد اویس رضا خادری صاحب ایک دو سوالات باقی ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں پورے ہو گئے ہیں کی جس بہن نے فرقہ واریت کے حوالے ہاں بالکل فرقہ واریت کی ہم بھی سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں صرف قرآن اور حدیث کی ہی بات ہونی چاہیے اور الحمد مسلمانوں کی اکثریت بالکل قرآن و حدیث پر ہی قائم ہے اور جہاں تک یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وشاط فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی جس کا مولا ہے بے شمار محدثین نے اس کو نقل فرمایا سو ہے بہت جی سے اگر آپ چاہیں تو یہ مشکات شریف بہت ہی آرام سے مل بھی جاتی ہے آسانی سے وہ حدیث کا مجموعہ ہے اس میں کتاب الفضائل نکالنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں سراہ کر باقاعدہ حوالوں کے ساتھ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے پر حدیث غدیر کے نام سے مشہور ہے غدیر خم کے حوالے سے بہت مشہور حدیث کوئی ایست... صحیح نازین <سحن> آج کا سہری ٹائم ہم نے پیش کیا آپ کے لیے اور ہم نے کوشش کی کہ خاص طور پر عید کے دن کی جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ واری وسلم کی سنتیں ہیں وہ ضرور بتائی جائیں کہ آج چونکہ شہری آج چونکہ عید ہے بہت سے ملکوں میں اور پاکستان میں کل عید ہوگی اور اس سے پہلے شاید اب ممکن ہے کہ یہ سہری ٹائم نہ ہو سکے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کا الحاظ محمد اویس رضا خادری صاحب کا آپ دونوں احباب تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی انشاءاللہ شاء آخر میں الحاظ محمد اویس رضا فادری کلام پیش کریں گے اور جو سنت بیان کی گئی ہیں کوشش کریں کہ اگر وہ پوری ہو جائیں تو اس کا ثواب یقیناً کیو ٹی وی کی تمام ٹیم کو بھی ملے گا اور یہ سب چیزیں اسی لیے بتائی جاتی ہیں کہ اس پر اگر عمل کیا جائے تو یقیناً بہت بہتر ہوگا ہم سب کے لیے اس کے علاوہ چاند کل ہوگا اور چاند اگر میری تمام جتنی بھی وہ لوگ جو اس وقت اب روزے میں ہیں روزہ رکھنے جا رہے ہیں اور ان کے یہاں کل چاند ہونا ہے اور پاکستان میں بالخصوصاً تو چاند کل دیکھنے کے لیے کمیٹی بھی بیٹھے گی یقیناً جو کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ پر ہوگا اور ان کے ہی حکم کی تعمیل کریں گے اور جو وہ کہیں گے انشاءاللہ شاء ہم وہی وہ کریں گے میری درخواست یہ ہے کہ چاند دیکھنا سنت رسول ہے تو آپ تو خود چاند دیکھیے یہ کوشش کریے اور تمام گھر والوں کو لے کر چھت پر جائیے یا باہر آ کر چاند دیکھیے یہ ضرور ہونا چاہیے اور اس طرح آپ گواہی دینے کے بھی قابل ہو جائیں گے اور چاند ہم سب کو ضرور دیکھنا چاہیے سنت رسول ہے یہ آکر کر اس طرح تو ہے سنت ہے چاند دیکھنا اور چاند دیکھ کر دعا کرنا تو یہ عید کا چاند سبھی لوگ کوشش کریں کہ وہ چاند کو دیکھیں تاکہ جو ہے پھر گواہی دینے کے بھی قابل ہو جائیں آج کی سنہری بات چونکہ یہ آخری پروگرام ہے تو سنہری بات بس یہی ہے کہ میں آپ کے لیے پچھلے رمضان میں بھی سنہری بات پیش کرتا رہا میڈیکل سائنس کے تعلق سے اور اس مہینے بھی تقریباً ہر پروگرام میں میں نے ایک نئی سنہری بات کا انتخاب کیا اور جب یہ میں اس پر کوشش کرتا ہوں اس کی اسٹڈی کر رہا ہوتا ہوں تو بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جنہیں بیان کیا جائے اور کوشش ہوتی ہے کہ ان میں سے چیدہ چیدہ منتخب چیزیں آپ تک پیش کی جائیں مجھے بہت سے دوستوں نے کہا کہ سنہری بات کی کتاب بھی آنی چاہیے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس سال سنہری بات کی کتاب بھی مارکیٹ میں دستیاب ہو اور اس میں اور بھی سنہری باتیں شامل کی جائیں بات یہ ہے کہ ہم بار بار قرآن میں کہا گیا کہ قرآن کی آیات پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے جو سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کسی نے کیا خوب جملہ کہا ہے کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوا کرتی ہے تو سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان جس تک اب سائنس پہنچ سکی ہے پہنچ چکی ہے بہت سارے سرکار کے ایسے فرمودات ہیں قرآن میں ایسی بے شمار چیزوں کا ابھی بھی ذکر موجود ہے کہ جس جہاں سائنس اب تک نہیں پہنچ پائی ہے تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ پھیلائے ہوئے گو شائے دامان تجسس پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجس کا پوچھ کیوں نہ یہ کہا جائے بے شک سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے اور سائنس بے شمار ایسے آقال سلاط وسلام کے فرمودات ہیں کہ جن کو ابھی تک سائنس نہیں پہنچ سکی اور سائنس کی بہت ترقیاں چشم فلک نے ابھی بھی دیکھنی ہے اور انشاءاللہ دیکھے گی کیا بات ہے سرکار صلی اللہ علیہ و وسلم کی یاد رہے عید الفطر کی نماز اس سے پہلے فجر کی نماز با آپ سے آپ کے لیے پیش کی جائے گی اور عید کی نماز عیدگاہ مسجد میں ایم اے جنا روڈ جامع کلاس سے آپ کے لیے لائیو پیش کی جائے گی وہاں پر آٹھ بجے ہوگی عید ملن کے پروگرام بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں انشاءاللہ شاء تین دن ہم عید ملن عید ملن کے تین پروگرام آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے جس میں یہ تمام وہ لوگ جو آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کی ذاتی زندگیوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم وہ پروگرام بہت پسند کرتے ہیں جہاں پر سبھی بہت ہی انفارمل ہو کر بیٹھتے ہیں اور کیجل ہو کر بیٹھتے ہیں وہاں پر اس ڈسکشن ہوتی ہے اور ہم آپ کے گھروں میں عید منانے کے لیے اللہ اس طرح سے آئیں گے کہ ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوں گے اور آپ کو شامل کریں گے اور یوں سمجھیے گا کہ ہم آپ کی اوتاق میں ہیں آپ کی بیٹھک میں ہیں تو انشاءاللہ تین یہ پروگرام بھی پیش کیے جائیں گے عید ملن کے ہمارے دبئی میں ایک جو ٹیکنیکل اسٹاف میں ہیں فیصل ان کی والدہ کا والدہ کا انتقال ہوا ہے میں اپنی جانب سے کیو ٹی وی کی تمام ٹیم کی جانب سے مفتی اکمل صاحب کی جانب سے او بھائی کی جانب سے میں بہت زیادہ کنڈولنس پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے آپ خواہش کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جاری رکھا جائے آپ نے بے حد اصرار کیا ہم نے نائٹ ٹائم کی صورت میں اس پروگرام کو جاری رکھا ہے پچھلے پورے سال ہر جمعے کے دن رات بارہ بجے میں آپ کے لیے نائٹ ٹائم پروگرام پیش کیا کرتا ہوں جس میں آپ تمام احباب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مختار اکرام ساتھ ہوتے ہیں ناطخ ساتھ ہوتے ہیں اسی فارمیٹ کے ساتھ انشاءاللہ تصیم ملاقات ہوگی عید کے پروگرامز میں بھی ملاقات ہوگی اور آپ سے دیگر جو ہمارے ریگولر پروگرامز اس میں ملاقات ہوتی رہے گی اس وقت تک کے لیے انشاءاللہ اللہ اور یاد رہے جو آج الوداع پڑھی گئی ہے محفل کی اور جو دعا کی گئی الحاظ محمد اویس رضا قادری صاحب نے دعا کی تمام امت مسلمہ کے حق میں انشاءاللہ اللہ اذان کے فوراً بعد اس کو آپ کے لیے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا آپ اسے دیکھ سکیں گے باہر طور اللہ رب العزت جہاں بھی جو بھی ہے اللہ رب العزت اس کو بہت سی خوشیاں عطا فرمائے دوسروں کے لیے راحت اور آسانیاں پیدا فرمائیے اللہ رب العزت آپ کے لیے راحت اور آسانیاں پیدا فرمائے گا تسلیم صادری کو اجازت دیجیے تسلیمات بہت شکریہ تسلیم بھائی آپ نے مجھے آخر میں دیا کلام تو بہت ہم لوگوں نے پڑھے الحمدللہ للہ وقت اب اتنا نہیں رہا کہ میں کلام پڑھ سکوں مفتی صاحب کی اجازت سے میں دو وظائف کا ذکر کر دوں جو عید کے حوالے سے ہیں تو عید کے دن جب آپ گھر سے نکلے نماز کے لیے تو دھیمی آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللہ الاَ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دھیمی آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں اور عید قرباء میں بلند آواز سے پڑھنی چاہیے بہرحال یہ میٹھی عید ہے آپ یہ پڑھتے ہوئے جائیے گا اور ایک دوسرا وظیفہ ہے جو عید کے دن مغرب کی نماز سے پہلے پہلے مغرب کی اذان سے پہلے پہلے عید نماز پڑھ کر یہاں سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے تین سو دفعہ پڑھ دیں سبحان اللہ عظیم سبحان اللہ وب حمدی صبح اللہ عظیم سبحان اللہ وب حمدی صبح اللہ عظیم یہ پڑھ کر تمام مرحومین کی ارواہ کو اس کا ثواب ایسال کریں تو جو شخص ایسا کرے گا جب وہ دنیا سے غست ہوگا تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوں گے تو یہ ضرور پڑیے گا اور عید کے دن جہاں میں نے سنا ہے کہ عود جو لکڑی ہے عود خوشبو لکڑی ہوتی ہے تو عود کے دن عود کی دھونی لینا عید کے دن عود کی دھونی یہ سنت رسول ہے علیہ وسلم اور انگوٹھی جو ہے وہ بھی عید کے دن پہننا سنت ہے تو انگوٹھی بھی وہ ان چاہیے جو شریعت نے جس کی اجازت دی ہے ساڑھے چار معاشرے سے کم وزن ہو اور ایک نگ والی ہو وغیرہ بہرحال عید کی رات بھی آنے والی ہے وہ یہ ایسی رات ہوتی ہے جب محنت کرنے والوں کو اس کی اجرت دی جاتی ہے تو ایسا نہ کیجیے گا خدا کے لیے کہ عید کی رات چاند نظر آئے اور شیطان کھل جائے اور آپ کو قابو میں کر لے اور آپ کو بازاروں کی ازمت نہ دیں مارکیٹ کے اندر آپ گھومتے رہیں اور جب مزدوری تقسیم ہو رہی ہو تو آپ اس وقت خوراکات میں کہیں نہ لگ جائے اس لیے کوشش کیجئے گا کہ عید کے دن ہو سکے تو تھوڑی عبادت کر کے سو جائیے گا رات جاگنا اور شب بیداری کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا مطلب یہ کہ پولیس بندہ جاگتا رہے رات کے تھوڑے حصے میں بھی آپ نے قیام کر لیا آپ کی شب بیداری ہو جائے گی اور فضول گھومنے سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیے اور سونے کے ساتھ فجر کی نماز بعض جمع پڑھیے غسل کیجئے قبرستان جائیے اپنے عزیز وغیرہ کی قبروں پہ جائیے فاتح خانی کی گزارش یہ ہے کہ فرمائش بھی ہے بہت زیادہ عید کی چونکہ اب خوشی ہے الوداع تو سنیں گے سب عید کی خوشی ہے نبی صلی علیہ کے اگر دعشار تو سب خوش ہو جائیں گے بہرحال خوشی بھی ہے اور ایک غم بھی ہے اور یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی اور جانے پر غم کیا اس کو جنت کی بشارت شارت ہے سب. تو بہرحال ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ ہم رمضان ہم سے خود ہو رہا ہے جب رمضان آئے گا گیارہ مہینے کے بعد لیکن پتہ نہیں ہم لوگ ہوں گے نہ ہوں گے اللہ ہمیں پھر نصیب فرمایا فرمائش آئی ہے بہت آپ نے مجھے بتایا کہ کہاں سے آئی ہے हم. تو ان کی فرمائش پر پڑھتا ہوں یا